وَلَا تَلْبِسُ الحق بل باطلیحقوق اللہ تبارک و تعالی نے علماء یہود کو خطاب فرماتے ہوئے فرمایا ولا طلب الحق کا بل باط و تک تم کہ تم حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ و تک اور حق کو چھپاؤ بنا وان تم تالمون حالانکہ تم جانتے ہو کہ حق چھپانے کی سزا کیا ہوتی ہے یہودیوں کے اپنی کتاب تورات کے احکامات کو چھپانے اور اس میں تبدیلیاں کرنے کے کئی سارے طریقے تھے ایک تو وہ جب بھی کوئی حکم بیان کرتے تھے اس میں کچھ اپنی طرف سے بھی پچر لگا دیتے تھے یعنی اپنی طرف سے بھی لگا دیتے تھے کچھ نہ کچھ اور دوسرا جو ہے وہ حق کو چھپا جاتے تھے جیسے آقل صحیحت اسلام کے اور مبارکہ تھے ان کو تبدیل کر کے کچھ وہ بیان کر دینے کچھ اور ملا دینے جس سے لوگوں پر جو ہے نا حق مشکوک ہو جائے ایسی کیفیت پیدا کر دینا اور دوسرا یہ ہے کہ حق کو بتانا ہی نا حق کو چھپانے کا طریقہ ان کا وہ بھی بڑا اہم کون اور پاگلوں والا تھا وہ کوئی بھی مسئلہ پڑھتے تھے نا کتاب پر سے اس طرح جو نہیں پڑھنا ہوتا تھا ان کے خلاف جاتا ہاں ہاتھ رکھ دیتے تھے ہاتھ رکھ دیتے اس کے اوپر بھی پڑھ دیتے نیچے بھی پڑھ دیتے کہتا دیکھو جی پورا مسئلہ یہی لکھا ہوا ہے حالانکہ وہ چھپا رہے ہوتے تھے اللہ تبارک و تعالی نے دونوں طرح کی جو کتمان حق ہے نا اس سے منع فرمایا میں کہ تمہیں نہیں پتا جو حق کو چھپاتا ہے اس کی تمہیں پتا ہے یہودیوں کو فرما رہے تبارک ہوتا ہے تمہیں معلوم ہے کہ حق کو چھپانے کی کیا سزا ہے اور کریمہ کل سات والسلام کا فرمان شریف ہے میں جس بندے سے علم کے بارے میں پوچھا جائے اور وہ پھر بیان نہ کرے علم کو چھپا جائے کریمہ علیہ السلام نے میں اس بندے کو قیامت و اس عالم کو قیامت و دن جہنم کی لگام پہنائی جائے گی یہ حضور کا فرمان ہے اور اسی طرح کریمہ کل سات اسلام نے ارشا فرمایا تو کہ جب میرے صحابہ کرام علیہ امردوان کی گستاخیاں ہونے لگیں لوگ میرے صحابہ کو برا کہنے لگے تو میں اس وقت کوئی عالم جو ہے نا عالم پر واجب ہے کہ اپنا علم ظاہر کرے مطلب کیا ہے اس کو جواب دے اس گستاخ کو جواب دے کریما کل سامنے میں اگر وہ جواب نہیں دے گا تو اس پر رب تعالی کی اس کے فرشتوں کی سارے لوگوں کی لانت ہے پر. سارے لوگوں کی لانت ہوگی اس پر رب کی بھی لعنت فرشتوں کی بھی لانت جی بتائیں جس بندے پر فرشتوں کی گی لانت پڑ جائے کبھی اٹھ سکے گا وہ کبھی نہیں اٹھ سکتا تو یہ تو اس بندے کے متعلق اس عالم کا لفظ یہ تو اس عالم کے بارے میں ہے جو بندہ رسول اللہ علیہ کے صحابہ کی ناموس پر نہ بولے تو جو بندہ رسول کی ناموز پر نہ بولے جو عکل سعد والسلام کی عزت کے مسئلہ چھپا جائے یار اپنے چند روپاؤں کی خاطر چند ٹکوں کی خاطر رسول اللہ علیہ السلام کی عزت و ناموز کا مسئلہ بیان نہ کرے اس کا کیا بنے گا وہ صرف یہی کہتا رہے کہ حالات صحیح نہیں ہیں حالات صحیح نہیں ہیں تو وہ وہ تو لانتی ہو گیا بھائی حالات تو اب خراب ہوئے ہیں جب اس نے ناموز سے رس کا مسئلہ چھپایا نموز سیابہ کا مسئلہ چھپایا جی آج صبح مجھے پتا چلا ایک پاکستان کا ایک پیر ہے بہت بڑا پیر ہے وہ اے منا ترنا پیر ہے اس بتبی نے کچھ عرصہ پہلے آکر علیہ السلام کے سیاحا کو گال دی تھی ہاں لاکھوں مرید ہیں اس کے شاب کرام ع مردوان کو گالی دی اس نے آج مجھے سب یہاں آنے سے پہلے نہ مجھے پتا چلا اس پہ فالج پڑ گیا اللہ تعالی نے اس پہ فالج ایسٹ ناد الفرمایا کہ اس کی زبان ہی بند ہو گئی ہے ہاں الحمدللہ اس کا دائیاں دائیں جانے میں ساری بند ہو گئی بالکل مفلوج ہو کر پڑا ہے اٹھا کے لے آتے ہیں مریدوں کے سامنے رکھتے ہیں اسے لوگ چاٹ رہے ہیں اسے جسے خدا تعالی احمد کر دے ندان کر دے اسے پھر کون سمجھا سکتا ہے اتنا بھی سمجھ نہ آیا انہیں کہ رسول اللہ سام کے صحابہ کو نعوذ بلّہ کافر تک کہتا راجی حضرت امیر کو نعوذ باللہ نوز بلّہ یہ لفظ بولا اس نے معاویہ کے لیے اور اپنے بیٹے کے متعلق کہا کہ جس نے میرے بیٹر کو دیکھ لیا اس نے علی کو دیکھ لیا ہاں اور اس کا بیٹا داڑی منڈا ہے چلا مرچا ہے اس کے بارے میں کہا جس نے میرے بیٹے کو دیکھ لیا اس نے علی کو دیکھ لیا اور اس نے کہا کہ میرے بیٹے کو ووٹ دینا علی کو ووٹ دینا بتائیں میرے بیٹے کو ووٹ دینا علی کو ووٹ دینا بتائیں جہاں نوبت اتنے تک پہنچ چکی ہو تو وہاں میری بات ہے جیسی بارش ہوگی ویسے کھیتی ہوگی اللہ تبارک و تعالی نے ارشا فرمایا یہ بھی لوگ جو ہے نا جس طرح وہ حق کو چھپا رہے تھے یہودی اسی طرح کر کے آج بھی بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے لبادہ اسلام کوڑا ہوا لیکن کردار ان کو یہودیوں والا ہے وہ بھی رسول اللہ علیہ کا دین چھپائے بیٹھے ہیں آک علیہ السلام نے جو دین عطا فرمایا تھا محبوب علیہ صدم کے صحابہ کو صحابہ صحابۂ مردوان سے چلتا چلتا ہم تک پہنچا وہ دین اب وہ دین بیان نہیں کر رہے اگر وہ دین بیان کریں تو یہ حالات ممنو کے اسی طرح نے علیہ اسلام اسی طرح خجر و خوار ہوتے رہے محبوب السلام کے میں جمعی طرح بھونگتے رہیں اکرام مردوان کو اکل اسلام کی گستاخی اسی طرح دیکھے جی اللہ اتبار کو اتار نے رشا فرمایا واقعی مسلط آباد زکاتا ورک فرمایا کہ تم نماز پڑھو اور زکات دو مع <تصال> مرا اور تم رکو کرو رکو کرنے والوں کے ساتھ یہ خطاب یہ عودیوں کو ہو رہا تھا نا پہلے ان کو ایمان کی دعوت دی, دی گئی اب نماز کی اور زکوٰۃ کی, دانی اور, زکاة دانی کی دانی اور ساتھ رکو کرنے دانی کی, کی, کی جی؟, جی؟, جی؟, جی یہ زین میرے جی؟ کہ نماز اور زکوٰۃ جو ہے نا قرآن جو میں نے بات کی تھی کہ عبادت ایک بدنی عبادت ہے ایک مالی عبادت یہاں بھی وہی بات ہے हैं جی हैं ایک صرف دو چیزوں کا ذکر کیا کہ یہودیوں کو صرف دو چیزیں کرنے کا حکم ہے نماز پڑھیں اور دیں چھٹی نہیں یہاں پہ دو چیزیں بیان کی مراد ساری ہیں نماز قائم کرو نماز کون سی عبادت ہے بدنی عبادت ہے جس کا تعلق صرف بدن کے ساتھ ہے کچھ پیسہ خرچ نہیں ہوتا اس پہ ہے یا نہیں اچھا دوسرا جو ہے وہ زکات دو زکات کون سی عبادت ہے مالی عبادت ہے تو بدنی عبادت میں ساری بدنی باتیں آ گئی نماز میں اور مالی عبادت قربانی میں ساری مالی باتیں آ گئیں تو رفت بارک وطار نے یہ نہیں فرمایا کہ صرف دو کام کرو نہ بلکہ رفت بارک وطار نے ارشا فرمایا کہ جتنی بھی عبادت آتے ہیں وہ ساری کے ساری بجا لاؤ جی اور آگے رفت بارک وطار نے ارشا فرمایا ورکم اور راکین اور تم رقو کرو رقو کرنے والوں کے ساتھ نماز میں رکو تو آ گیا کیا نہیں؟, کیا نہیں نماز میں رو آ نا جب نماز کا حکم دے دی جی تو رقو بھی آ اس میں رقو بھی ظاہر بات ہے نماز کے علاوہ تو رکو نہیں ہوتا یہ ہوتا نماز کے علاوہ رقو ہاں تو ہوتا ہے نماز کے علاوہ لیکن رکو نہیں ہوتا نماز کے علاوہ لیکن یہاں پر کیوں فرمایا رفتار نے کہ رقو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو مطلب یہ ہے یہودیوں کو فرمایا تعالی نے تمہارے اندر آ تکبر حسل نے تمہارا دماغ خراب کر دیا ہے ورکعو مع الراکعین میرے محبوب کے صحابہ ان کے دلوں میں اجدی ہے تم ان کے ساتھ کھڑے ہو کے رکوع کرو میرے محبوب علیہ الصلوۃ کے صحابہ کی برکت سے تمہارے دل کے اندر بھی اجدی ا گی دیئے دیئے دیئے تم جو آج حق کے سامنے اکھڑے ہوئے ہو تمہاری یہ اکھڑ ختم ہو جائے گی حق کو تم قبول کر لوگے دیئے جی یہ رکوع کا خاص طور پہ حکم دیا آج یہ سجدے روز زیادہ ہے لیکن رکوع میں جو بندہ جھوکی نہ اس کے رکوع تک آ نہ بھی بڑی بات ہے ان کے علاقے میں ایک محلہ تھا غلط عورتوں کا میں اللہ اپنے مریضوں کو کہنے لگی یار میرا دل کرتا ہے وہاں جاؤں اس محلے میں جاؤں نے کہا جی آپ کو کیا شوق چڑھ گیا اس عمر میں آپ کی جوانی بیت گئی تقوی وہ تہارت میں آپ بڑھے ہو گئے تو آپ بھائی میں جانا چاہتا ہوں وہاں گئے ایک عورت جو ان کی وڈیری تھی نا اسے جا کے کہا کہ کتنے پیسے لیں گی آپ اس نے کہا جی اتنے پیسے کہا کہ پھر پیسے تمہاری مرضی کے کام میری مرضی کا اس نے کہا ٹھیک ہے وہ رہی مولا گے جا کے کہ اس طرح دیکھو پہلے وغیرہ اس پہن کے باہر آ گئی آب میں مسلح بچھاؤ وہرضی کے کام میری مرضی کا جو میں کہوں گا وہی تمہیں کرنا پڑے گا اس نے کہا ٹھیک <تصفح> ہے بھائی اس نے مسلح بچھا لیا نماز شروع کی جیسے وہ گئی نا سیدے میں تو انہوں نے ہاتھ اٹھا دی مولا یہاں تک میں لایا ہوں سارا میں نے دیا دل تو موڑ دے اسم. موڑ دے. باہ باہ مائی نا جی جو بندہ جھکی نہیں رہا ہو اکڑا کھڑا ہو بدماش بن گیا ہو حق کو ٹھکرا رہا ہو حق کو چھپا رہا ہو تو وہ بندہ رکوتہ تک آ جائے بڑی بات ہے رکو تک اللہ تبارک وتا لاگے بھی اس کا دل پھر دے گا دیل دیل لیکن وہ جو تھے है? है? لیکن یہ بھی میں ہیں ان کے ان کے ہاں جو رقو تھا نا ان کی نماز میں, نماز میں وہ رقو اس طرح نہیں تھا جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے جیسے ہم رکو کرتے ہیں اس طرح رکو نہیں کرتے تھے ان کا اپنا ہی کوئی انداز تھا بہرحال یہ کہا گیا کہ تم رقو کرو جیسے میرے حبیب کے صحابہ کرتے ہیں اور کے لفظ کیوں فرمایا محبوب کے صحابہ کے ساتھ رکو کرو ما کے, کے, کے آجی والے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو گے اللہ تبارک و تعالی تمہارے دلوں میں بھی آجی پیدا کر دو حضرت علیہ السلام نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی نا مولا تجھے کہاں ڈھونڈوں مولا تجھے کہاں تلاش کروں اللہ تبارک جہاں ٹوٹے ہوئے لوں وہاں مجھے تلاش کرنا تو ٹوٹے ہوئے کس لیے رب کی محبت میں ٹوٹے ہوئے رب کی محبت میں, کی محبت میں, کی محبت میں یہ نہیں کہ کسی سے بیوی سے ناراض ہوا ہے وہ لڑ پڑی ہے تو اب دل ٹوٹا ہوا ہے اس کا تو وہ اللہ کا ولی بن گیا ہے نہیں اتنا جلدی نہیں بنتا سمجھ آیا ہاں اس طرح تو ہر بندہ ٹوٹے ہوا دل والا ہے مجھا. ٹوٹا ہوا دل وہ جس دل کے اندر رب کی محبت ہو بس. بس. بس. بس آگے دیکھیں جی رب تبارک تمارکار نے ارشاہ فرمایا کتاب افلا تاخلون یا مبارک کے پس منظر پتا کیا ہے یہودی جو ہے نا اپنے سسرالیوں کے پاس جاتے تھے سسرال ان کے مولوی جو تھے بڑے, مولوی بڑے, مولوی بڑے وہ جب وہاں جاتے تو وہ ان سے پوچھا کرتے تھے کہ سناو بھی بھی جو مدینہ میں جنہوں نے نبوت کا دعوی کیا ہے آجان آجان ان کی بات مان لینی چاہیے چاہی چاہی یا نہیں ماننی چاہیے کلمہ پڑھنا چاہیے نہیں پڑھنا چاہیے تو اپنے سسرالیوں کو جا کے کہتے تھے مان لو مان لو مان لو سچے ہیں ہم نے سارے اوساد دیکھیں مرتے خود کلمہ نہیں پڑھتے تھے یا پھر کوئی غریب بندہ پوچھ لیتا اسے صحیح بتاتے تھے کلما پڑھ لو سچے نبی ہے وہ بندہ جو ان کو فنڈ دیتے تھا نظرانے دیتا تھا چڑھاوے دیتا تھا اسے نہیں کیا دیتا کہ تو بھی کلمہ پڑھ لے انہیں پتہ تھا اگر یہ بھی کلمہ پڑھ گیا تو کہیں یہ نہ ہو نذرانہ بند ہو جائے نہ یاد دین تو وہی ہے جو ہر ایک کے سامنے بیان ہو اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام علی مساط السلام علیہ السلام کو دیکھیں اگر وہ یہیں پہ ہاتھ ہولا رکھ دیتے آپ ظاہر فرونی کی طرف سے کتنے انعام ملتے انہیں لیکن موس علیہ السلام تو رب تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر بن کے آئے انہیں تو حق کہنا حق کہنا ہی تھا انہوں نے کس کے سامنے کھڑے ہو کے بیان کیا ایسے جب حق بیان کیا بظاہر کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی مدد فرمائی کہ پورا مصر فرونیوں سے خالی کروا کے موس علیہ اللہ کی ملکیت میں تھا فرمائی موس علیہ السلام کی ملکیت میں دے دیا میں کوئی بندہ جو ہے نا وہ اس طرف کھڑا تو ہو حق کے ساتھ کھڑا ہو آکل صاحب السلام کی کسی بھی ہیں وہ آ کے حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے حضور ہم میاں بیوی ہیں دونوں بڑے غریب ہیں کچھ ہے نہیں ہمارے پاس ہمارا بیٹا جو ہے اسے مشرکوں نے قید کر لیا ہے مشرقوں نے قید, قید, قید, قید, قید, قید کر لیا اقالی صحم نے وظیفہ بتایا کہ یہ وظیفہ پڑھو اللہ خیر کرے گا وہ وظیفہ پڑھنے لگے کہ کچھ وقت گزرا کہ وہ ایک ہزار, دو ہزار, دو ہزار دو بکریاں بان بان بان اور اونٹ اس طرح کر کے اور بھی کافی ساری چیزیں لے کر کے گھر پہنچ گئے بھائی یہ کیسے انہیں کہ مشرقوں نے مجھے قید کیا تھا نا ان مشرقوں کی توجہ کسی اور طرف گئی میں یہ سارے جانور لے کے یہاں آ گیا ہوں اب وہ اکالد صاحب کی بارگاہ میں کہ ان کے والدین حضوریہ ہمارا لیا حال بھی آئیے نہیں اسلام اسلام نے بھی کچھ نہیں فرمایا امین آ کرمایا جبرینائی تقیلّہ اللہ بخر صلاحیت میں کہ جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے نا تکو اختیار کر لیتا ہے اللہ پھر اسے ہاتھ سے روٹی دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا تک وہ اختیار کر لیا اب, اب حقیقی مالک تو رب ہے نا حقیقی مالک رب ہے اگرچہ بظاہر اسے یہ کہیں گے کہ ان کا مال لے کے بھاگے تھے وہ مال دڑا کے لے کے آئے تھے خالق اور مالک ان کے لیے حلال کر رہا ہے خالق اور مالک ان کے لیے حلال فرما رہا ہے تو بتائیں دنیا کی کون سی طاقت ہے اسے نجائز ناجائز کہے اس مال کو دیکھئے جی رب بار کو تارا نے عرصہ فرمایا تم لوگوں کو تو نہیں کرمہ پڑھتے لوگوں کو تو کہتے ہو لیکن خود, خود, خود کیوں نہیں کرتے آج بھی کسی پیر کے پاس کوئی غریب بندہ چلا جائے نا جی اسے پیر صاحب کہیں گے لا تو پنجی سوائیوں تھے پڑھ پینتیس ہزار مرتبہ فلانا کلمہ پڑھ ہے یا نہیں ایسا تو عجیب بات ہے غریب پیر فون کرتے رہے کبھی پیر فون اٹھائے امیر جو ہے وہ جناب ابھی ہاں مس کال مارے پیر صاحب اب جوابی کاروائی کریں گے ایسا نہ یار میرے کریم ماں صلی اللہ علیہ وسلم کو بندے کو ایسا پیر ہو نا بندہ معافی مانگ لے پیر آقا صلی اللہ وآلہ وسلم نا جی مراج سے واپس, آئے مراج سے واپس آئے تو ایک بندہ جو ہے نا اس کی ایک خادمت وہ بیٹھی ہوئی تھی وہ رو رہی ہے دوسرے دن مراج سے دوسرے دن وہ رو رہی ہے پریشان ہے بھائی کیا ہوا اس نے کہا میں آٹا لینے کے لیے پیسے لائی تھی اپنے مالک کے تو وہ پیسے گم ہو گئے اکلے سامنے چل میں آٹا لے دیتا ہوں آٹا لے کے دیا پھر رو رہی میں اب کیا ہوا اس نے کہا دیر ہو گئی مارے گا مجھے اکلے سامنے اس کا آٹا اٹھا اٹھایا اپنے کندھوں پر حضور اس کے گھر سے لے گئے ال تو سنو ہوتا ہے کی اعلان اس نے آٹا جو ہے ان کے گھروں میں پہنچا رہے ہوں کہ آپ کہاں تھی آکل نے جب بیان فرمایا نا وہ بندہ کلم پڑھ کے مسلمان ہو گئے فرمایا ہے ایک آگئی. مائی صاحب آ گئی صاحبہ مسجد سے باہر یہ آگے چلے وہ مدینے کی گلی میں گھما رہی ہے مدین کی گلیوں میں گھما رہی ہے ایک جگہ جیٹ جا جا گئی کہتے یہی سنانی ہے صاحب وہی بیٹھ گئے میں سناؤ کیا سنتی ہوں وہ اپنی باتیں جب تک وہ سناتی رہی نا حضور سنتے رہے علماء ہیں علم آکلسر کو جب بھی کسی نے ہاتھ ملا ہے نا جب تک اس نے نہیں چھوڑا حضور کا ہاتھ حضور نے نہیں کہا میرے ہاتھ چھوڑ دو زندگی ساری حضور کا معمول رہا ہے کبھی بھی آکل شام کو کسی نے بلایا ہے نا آکلسر شام نے اس طرح نہیں اس طرح کر کے نہیں دیکھا بلکہ حضور پیچھے مڑ کے دیکھا بھائی ہاں کیا کہتے ہو بتائیں بھائی آج ہمارے پیروں میں بھی ہے یہ بات یار پیر تو پورے ہاتھ سے سلام نہیں کرتے دو انگلیاں لگا کے چل ٹھیک ہے میں نے پیر کو دیکھا وہ جب سلام کرتا ہے مریدوں سے دستانہ چڑھا کے سلام کرتا ہے کہیں پیر تھو مریض تھوکے نہیں لگا دے مجھے وہ مرید بیچارہ چارا تیرا لوہا بے دن چاٹنے کو تیار پھرتا ہے تجھے مریض کا لوہا بے دن کیوں چک مارتا ہے بھائی بتا ہے تجھے کیا تکلیف دیتا ہے بھائی اور ایک جگہ گئے ہم پیر صاحب جناب سلام ہی نہیں کر رہے کو اس طرح کھڑے ہیں سلام ہی نہیں کر رہا پیر یار پیر سلام ہی نہیں کر رہا کیوں بھائی کرکونا ہے بھائی بندہ پوچھے کرکونا ہے تیرا بھی رب کی ذات پہ ایمان نہیں ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس وقت ایک مشہور تھی فلاں بیماری جسے ہو نا اس بندے کے ساتھ بندہ کھانا نہ کھائے اس کے ساتھ بیٹھے نہ اس کے ساتھ نہ کرے کہ وہ بیماری جسے لگ جائے وہ آگے منتقل ہوتی جاتی ہے بڑھتی جاتی ہے حضرت عمر اللہ بیٹھے کی پرات پڑی ہوئی ہے لوگ بیٹھے ہوئے مجھے فلاں مسئلہ ہے یہ لوگ جو ہے نا وہ کرات کریں گے آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا میں لیا ہالا ہاتھ اپنا کھانے میں اس طرح پھیر دیا پورا ہاتھ میں چل تو کھا یہ سارے کھائے ان کو خدا تعالیزات بھی نہیں ہے کیسی باتیں کرتے ہو تم اس لیے محترم بھائیو ہوتا وہ ہی ہے جو رفت بارک وطالعہ نے لکھ دیا کہ نہیں سمجھا ہے یہ کرونا ہے ہم مر گئے ہیں میرے محلے میں بھی نہیں مرا کو مرا یہاں تو پھر یہ لوگوں کو رب تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ ایمان نہیں رہا ان کو ایمان آ جائے ربت بارک مطالعہ کی ذات پر تو کبھی اس طرح نہ کریں کم از کم یار مولوی اور پیر جو ہے وہ تو بچے ان کاموں سے جب پیر کا اپنا ایمان نہیں ایمانب تمہلا کی ذات پہ یار وہ بھی پیر بزدل رپوک ہوگا تو وہ لوگوں کی کیا رہنمائی کرے گا لوگوں کو کی کیا حق پر لگایا گیا میں آپ کو بتاؤں آپ کو حیرانگی ہوگی بائی رہے مولا ایک مرتبہ آپ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ الہام کے سلسلے ہوتے تھے نا تو آپ کہہ رہے ہیں مولا میں نے کبھی شرک نہیں کیا یہ میری نیکی ہے میرے پاس اس کے علاوہ کوئی نیکی نہیں میں نے کبھی شرک نہیں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ ایک رات تجھے پیٹ میں درد تو نے کیا کیا کیا کہا تھا تھا کریلے کی وجہ سے ہوا ہے میں وہ وہ بتا ہو جب بیماری دینے والا بھی رب ہے شفا دینے والا بھی رب ہے تو کریلے لے کے کیوں بیٹھا ہوا تھا جہاں کریلے والی بات پہ پکڑ ہو جائے وہاں ایسی ایسی باتیں تو با من اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق فرمائے رب تبارک و تعالی نے ارشاہ فرمائے کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو خود بھول جاتے ہو اب یہاں پہ میں غلط فامی کا اظہارہ کرنا چاہتا ہوں لوگ جو وہ کہتے ہیں کہ جو بندہ نیکی کرتا نہیں ہے نا وہ نیکی کا حکم بھی نہیں دے کسی کو یعنی جو بندہ خود گناہ میں مبتلا ہے وہ کسی کو نیکی کا نہیں کہہ سکتا وہ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم نیکی کرو کیونکہ خود گناہ کر رہا ہے کریم کا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ اور گزار ہوئے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اگر خود نیکی نہیں کر پا رہا ہوں تو کیا کسی کو نیکی کی دعوت بھی نہ دوں علیہ السلام نے رشا فرمایا تم خود بھی کوشش کرتے رہو نیکی کرنے کی اور لوگوں کو بھی دعوت دیتے رہو, دیتے رہو سبحان اللہ اللہ اللہ اسے کیا ثابت ہوا اگر یہی نا کہ بندہ جب تک خود نیک نہ بن جائے تب تک وہ نیکی کی دعوت بھی نہ دے تو اس طرح تو پھر رب کے نبی ہی ہوتے ہیں جن سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا وہ معصوم ہوتے ہیں کہاں ڈھونڈے گے ایسا بندہ کہیں بھی نہیں ملے گا گناہ تو ہوگا بھائی کہیں نہ کہیں تو پھر یہ بھی اس آیا بھاگ کا یہ مفہوم لوگوں نے یہ بنا رکھا ہے کہ انہیں نیکی کرنے پر ان کو ان کی مذمت کی جا رہی ہے اس بات پر مذمت کی جا رہی ہے کہ تم پھر لوگوں کو کہتے کیوں ہو نا! اس پر مذمت نہیں اس پر ان کی مدد ہے کہ تم لوگوں کو تو کہتے ہو وہ خود کیوں نہیں کرتے خود نہ کرنے پر ان کی مزمت ہے کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ اکثر گھروں میں پھوپیاں بیٹھی ہوتی ہیں وہ کیا کرتی ہیں بیٹے اگر تم نے نماز نہیں نہ پڑھنی پھر پردہ بھی اتار دے عجیب بات دماغ ہے ایک نیکی نہیں ہو پا رہے اسے دوسری بھی چھوڑ دے ہر نیکی کا اپنا اپنا کا مقام ہے نیکی کو گناہ کے ترک گناہ کرنے کا سباب بھی نہ بناؤ اور گناہ کو نیکی کے ترک کا سبب بھی نہ بناؤ یہ دونوں من ہے مثال کے طور پہ ایک بندہ اب میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ یہ فرمائیں کسی بندے کو روٹی کھانا منع ہو جائے تو وہ کھانا شروع کر دے تلبینہ کیا کھائے تلبینہ لوگ بناتے ہیں خود ہی کھا جاتے ہیں بتاتے بھی نہیں کسی کو کہ نہیں تلبینہ بڑی طاقت والی شائع ہوتی ہے ہاں یہ کھا کے دیکھیں بندہ مضبوط ہو جاتا ہے یہ آکال سطح السلام تنا پر فرمایا کرتا تھا ہاں یہ حضور کی سنت ہے کھانا جی یہ کھانا بھی سنت ہے اور کھلانا بھی سنت ہے یہ دونوں چیزیں اس لیے بتانی چاہیے کہ سمجھ آ جائے کسی کو بھائی ہے ویسے شوق لگا رہا ہوں اچھا تو یہ کریما کا صلی اللہ علیہ اب کو بندہ بیمار ہو گیا جی اسے حکیم نے کہا روٹی نہیں کھانی دلیا کھانا ہے اب وہ گھر آ کے دلیا کھا رہا ہو تو وہ پھپ بیٹھے بیٹھے روٹی نہ کھانی پھر دلیا بھی نہ کھا یہ بیوق والی بات ہے نہیں بتائے بھائی تو یہ پھر کیسے بات درست ہو گئی کہ یار آپ سموسے نہیں کھاتے ہو تو پھر آپ روٹی کیوں کھاتے ہو آپ کٹے کا گوشت نہیں کھاتے تو بکرے کا کیوں کھا جاتے ہیں بھائی کٹے کا اسے منع ہوگا حکیم نے منع کیا ہوگا ڈاکٹر نے منع کیا ہوگا بکرے کا جو کھانا ہے وہ تو کھانے دو یہاں پہ آ سارے دنا بن جائیں گے بھائی وہ بھوکا مر جائے گا لیکن جیسے بات آئے گی نیکی کی بھائی اگر آپ نے جھوٹ بولنا ہے نا داڑھی کٹوا دیں پھر یہ کیا وہ دو گنا کٹھے کرے پھر ٹھیک ہے <laughs> ایک کر رہا ہے ایک تو نیکی کر رہا ہے اور تم ایسی آہم کو اسے دو گنہوں پہ لگانا چاہتے ہو تم سے بڑا شیطان کون ہے اچھا جی دیکھو اگر آپ نے ساتھی نہیں نہ بولنا آپ پھر یہ نماز روزہ سب چھوڑ دو کچھ بھی نہیں کرو کیوں بھائی یہ کس نے کہا ہے اچھا قیامت والے دن جب یہ پکڑا جائے وہ اس کے نام مال میں ایک گناہ ہو نا اگر تیرے وجہ سے دو بھی دو گیا تو پھر کیا کرے گا اور تیری بات مان کے اور روزہ بھی چھوڑ دے اور نماز بھی چھوڑ دے پھر کیا بنے گا بھائی تو یہ ذہن میرے بھی دو چیزیں نماز نیکی کرنا یہ واجب ہے اور نیکی کا حکم کرنا یہ الگ واجب ہے دونوں کو ذہن میں رکھیں نیکی کرنا الگ واجب ہے اور نیکی کا حکم کرنا الگ واجب ہے کوئی بندہ بیوقوف ہی ہوگا جو یہ کہ یار ایک واجب پورا نہیں کر رہا تو دوسرا بھی پورا نہ کرو یہ لوگ ایسے لوگوں کو جا کے کہتے ہیں یار تیرا بیٹا نماز تو نہیں پڑتا تھا شادی کیوں کروا دی جب تیرا بیٹا فرد نہیں ادا کرتا تو سنت پیمل کیوں دیا اس کا تم نے کی بیٹی جو ہے وہ رب رفت کے حکم مان کے پردہ نہیں کرتی تھی پورا نہیں کرتی تھی آپ نے سنت پرمل کرتے اس کا نکاح کروا دیا ہے یہ کیوں کیا وہ بھی نہ کرو بھائی تم نے پردہ نہیں کرنا تو نکاح نہ کرو تمہارا بیٹا نماز نہیں پڑتا تو نکاح نہ کرے ویسے ایک بات بھی بڑی افسوس والی ہے پوری امت میں کہ نہیں پڑی جاتا, جاتا بندہ تھا نا اس کی بیوی نے کہا کہ نام اس کا جو بھی ہوگا بار کہ پپو آپ نماز پڑھو گے رمضان شیف آ گیا اس نے کہا تجھے پتہ میں بیمار ہوں تراوی نے اس نے کہا تو پھر روزہ اس نے کہا تمہیں پتہ نہیں میں بیمار ہوں اس نے کہا افطاری اس نے کہا اتنا بھی کافر نہ سمجھ ہم مسلمان تو ہوں ناخر ہاں اس نے کہا ابھی افطاری بھی نہ کروں یہ تو بات ہی غلط ہے نا کم از کم مسلمان ہونے کا ثبوت تو دوں عجیب لوگ ہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق عطا بھئی دیکھیں نیکی کرنا ایک الگ واجب ہے نیکی کا حکم کرنا الگ واجب ہے کو بندہ ایک واجب کو چھوڑ رہا ہے دوسرے واجب کو چھوڑنے کی دعوت دینا یہ پرلے درجے کی حماقت ہے اور یہ پاگل پن ہے تو بندہ اب ایک بندہ نے مجھے کہنے, مجھے کہنے لگا مجھے کہنے لگا کہ دیکھیں یہ بات تو صحیح ہے ویسے جب بندہ نیکی نہ کرے خود گناہ میں مبتلا دوسروں کو دعوت نہ دے نیکی کی پھر وہ بچے بندہ جو ہے اس کا بیٹا حفظ پڑھ رہا تھا میں نے پکڑ لیا میں نے کہا آپ کا بیٹا حفظ کر رہا ہے میں نے کہا میں نے نہیں کیا اسے بھی نہ کرا میں بات تو آپ کی صحیح ہے میرے سمجھ میں آ گئی میں نے کہا پچھلی بھی آئے سمجھ میں یہ زین میرے بھائی ایک واجب اگر آپ سے ترک ہو رہا ہے تو دوسرا ترک نہ کریں کم از کم آپ کے نام میں ایک گنڈا ہو نا دو دونوں عجیب قسم کا من ہے جائے ان کا عجیب دعوت ہے ان کی نوز بل کے ہر گھر کے اندر یہ مسئلہ ہے جناب اگر سگریٹ پی رہے ہو تو داڑھی نہ بندے کو جاتا ہے نا مار کے چلو ایک تو کام کر رہا ہے غلط تو دوسرے کم از کم نیکی والا کام تو کر اللہ تبارک و تعالیٰ اس مت کو سمجھتا فرمائے جی اللہ لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو اور خود کو بھول جاتے ہو وانتم تم تتلون الک کتاب حالت تم تو کتاب کی تلاوت کرتے ہو یعنی یہ مسئلہ ان کی کتاب میں بھی لکھا ہوا تھا کہ تم خود بھی کرو اور لوگوں کو بھی دعوت دو خود بھی کہو نیک کام کرو اور لوگوں کو بھی دعوت دو تمہیں عقل نہیں آتی اسے ثابت کیا ہوا یہودی رسول اللہ علیہ کا کلمہ پڑھیں گے تو اقل والے ہوں گے ورنہ نہیں یہودی پاگل ہیں یہودی پاگل ہے یہودی عقل والا نہیں ہے یہ زین میرے ہمارے بزرگوں نے یہاں تک لکھا ہے جو یہودیوں کو کافروں کو عقل والا کہتا ہے وہ بندہ کافر ہے وہ مسلمان نہیں ہے کیوں جنہیں ربت مار میں تمہیں عقل نہیں آتی عقل کیا ہے رسول کی نبوت کو ختم نبوت تو ماننا عقل ہے یہ عقل ہے یہ فارم ہے یہ دنائی ہے یہ سمجھداری ہے رب تبارک گوتار نے ارشا فرمایا تم روٹیوں کے پیچھے بھاگتے پھرتے ہو نظرانوں کے پیچھے بھاگتے ہو آؤ تم نماز سے اور صبر سے مدد مانگو جب وہ تمہیں پریشانی روٹی کیسے کھائیں گے میں آؤ نماز تم پڑھنی شروع کر دو صبر تم کرنا شروع کر دو گے تمہارے یہ مسائل بھی حل ہو جائیں گے آگے فرمایا تنخواشین <الْخَاشِعِين> اور بے شک نماز جو ہے نا یہ متقی لوگوں کے علاوہ رب سے ڈرنے والوں کے علاوہ ہر ایک بندے پر بھاری ہے, بھاری ہے نماز بھاری ہے ان پر بتائیں جی. جی آج جنہیں نماز بھاری پڑتی ہے وہ بندہ غور کرے کئی है? لوگ یہ بیچارے صرف رمضان میں نماز پڑھتے ہیں باقی پورا سال بھاری پڑتی ہے انہیں ہے یا نہیں ایسا تو اس لیے یار اپنے آپ کو ذرا غور کریں یہاں پہ رب بارک و تعالیٰ نے جو فرمایا نا کہ بھاری پڑتی یہاں پہ بات یہ ہو رہی ہے میں یہودیوں پہ باری پڑھتی ہے محمد عربی کے غلاموں پہ تو بڑی ہے آسان ہوتی ہے نماز پڑھنا ہے اللہ تبارک و تعالی نے خوشبو والے جو ہیں یہ یقین رکھتے ہیں کہ ان کی ان کے رب کے ساتھ ملاقات ہونے والی ہے رب کی بارگاہ میں پیش ہونے والے ہیں یہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں اللہ تبارک و ہمیں سمجھنے کی توفیق تھا